یہ ہے وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اوی نا ان کا ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ تھے تبرانہ ہم بیزاری کرتے ہیں تیرے طرف ماں کانو یا بدون نہیں تھے وہ ہماری عبادت کرنے والے یہ ہے وہ پیر وہ مولوی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو لے آئیں گے یہ کہیں گے ہاں اے اللہ ان کو ہم نے گمراہ کیا ہے لیکن کیوں کیا ہے اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے خود گمراہ ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے ہم ان کو کیا بتاتے جس طرح شیطان کہے گا نا کہ میں آج کہاں ہوں کون سا میں جنت میں چلا گیا اور تم جانب میں رہ گئے میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا میں نے توڑ دیا مان تم بے مسرخی آ ماں انا بے مسر نہ میں تمہارا نہ تم ہمارے مدد کر سکتے ہو ایک دوسرے کی مدد ہم نہیں کر سکتے بلکہ آزاد میں ہم مشترک ہیں آج اشتراک کے ساتھ عذاب پالے تو یہ ہے وہ باطل پرس مولوی اور پیر یہ کہیں گے کہ اے اللہ ان کو ہم نے گمراہ کیا تھا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے تیسری جماعت وہ وکیلتوں شرکاؤ کو کیا کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو فضاؤ ہم فس بلائیں گے ان کو فلم یس تجیب ان کو جواب نہیں دیں گے کہیں گے کاش وہ ہدایت پر ہوتے یہ آپ کے سمجھ میں بات آئی کہ نہیں یعنی یہاں تین گروہ بن گئے ایک چھوٹی جماعت ہے بالکل وہ عام جاہل جو گمتے ہیں جن کو ہاتھوں میں کاسی دیا بس بگ مانگو تم ہمارے ہو اور اور بھی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم جانتے ہم مولوی ہے ہمارے پاس ہاک ہے اور ایک یہ مولوں کی جماعت ہے پھر ایک وہ تیسرا طبقہ ہے جن کو یہ مولوی پکار دے انہوں نے ان کا تعارف کرایا ہے پیروں نے نے کہتے ہیں علی کو مشکل خوشا مانو حسن حسین کو مددگار سمجھو یہ ان پیروں مولوں نے تعارف کرایا نا تو قیامت کے دن یہ پیر اور مولوی طبقہ جب یہ نیچے والا طبقے گمراہ لوگ ان سے کہیں گے یہ ہے ہمارے بولو یہ ہمارے پیشواتے تو یہ جواب میں کہیں گے ہاں ہم پیشواتے لیکن ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا لیکن اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم نے خود پکارا تھا مانا علی کو حسن کو حسین کو ازیر کو علیہ السلاۃ والسلام یا فلاں بزرگ کو پکارا تھا یا فرشتوں کو پکارا تھا تو اب یہ ان کو کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو پکارا تھا اب ہم ان سے بات کرتے ہیں فرمایا فلم وہ ان کو جواب ہی نہیں دیں گے اس لیے کہ وہ تو ان کے باتوں سے بالکل بے خبر دے نا ان کو کیا پتا فرمایا یہ کہیں گے کہ کاش وہ ہدایت پر ہوتے سلیم جس دن ان کو پکارا جائے گا پکار ہوگی نا کیا کون پکارے گا اللہ فیا کہے گا اللہ تعالیٰ مادا جب تم المر کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو میں تو ناکام ہو گئے اب آئیے رسولوں کے بارے میں تم نے کہاں تک ان کے بات مانی ہے فہما خبریں سے سوال بھی نہیں کریں گے نبی کے بارے میں جب سوال آیا تو فرما فہم المبا ان کے اوپر خبریں اندھی ہو گئی کیا مطلب آج اب کسی سے پوچھو نا بھیا نبی علیہ سلاۃ السلام کے بارے میں کیا فرمان ہے ہم کو کیا قبر والے میں سوال آتے ہیں حدیث میں اقول کما کمائے الناس ہمیں کیا پتہ ہے لوگ کہتے تھے ہمارا نبی ہے ہم کہتے تھے نبی ہے لوگ کہتے تھے ہمارا رب ہے ہم کہتے تھے ہمارا رب ہے یہ بالکل وہی بات ہے جیسے بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھ لیا بن کان پیما جو دنیا میں اندھا ہوگا تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا گمراہ ہوگا سیدھے راستے سے یہاں فرمایا کہ ان کے باتیں ان کے اوپر خلط ملت ہو جائے گی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کیا جواب دے فرمایا کہ اس دن وہ سوال نہیں کر سکیں گے سوالات کے دروازے بند فام تابا و آمنا و آمنا من المفلحین یہ توبے کی طرف دعوت یقیناً لوگ فاما فسو من جس نے توبہ کیا کیا سے یہ لوگ تو نجات نہیں پا سکتے وہ پا لے گا اگر ابھی توبہ کر لے وقت ہے ان کے پاس دنیا ہے وہ رب اخلاقما شاہ و اختار تیرا رب پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے مکان الحم الخیار نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیارات سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس آیات کو پڑھ کر دیکھ لو کہ کیا کسی اور کے پاس اختیارات ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں پیدا کرنے والا اللہ پسند کرنے والا اللہ تو اختیارات کس کا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں مختارق الرسول اللہ ہے وہ قرآن کے باغی ہیں اللہ فرماتے ہیں ماں کا نلوم الخیارہ نہیں ہے ان کے لیے اختیارات نہ نبی کے لیے ہے نہ ولی کے لیے نہ ملک فرشتے کے لیے ہے نہ مالدار نہ غریب نہ فقیر کے لیے کس کے لیے نہیں ہے اختیارات سارے اللہ کے پاس ہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ کے ماں سیوا اوروں کو اختیارات دی ہے نا تو اس لیے فرمائے کہ سبحان اللہ تعالیٰ کون پاں کے اللہ تعالی بولنا ہے اس سے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک تیراتے ہیں مشرقین مکہ بھی اختیارات دیتے تھے اور ہماری اس امت کے مشرقین بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں اللہ نے اس کا رد کیا ہے رب قیال و تیرا رب خوب جانتا ہے ماں تو کن جو چھپاتے ہیں ان کی سینے و مایو جن اور جو ظاہر کرتے ہیں ان کا مخفی اور ظاہر دونوں حالات اللہ کو معلوم دنیا میں بھی وہ تعریف کا حقدار ہے کوئی اور نہیں اس لیے اس کتاب کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا الحمد رب المین وہ تمام عالم کا رب ہے تو کس کو اور تعریف ہم کریں گے اسی کہا کہ تو آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے ملائک بھی اسی کی تعریف پڑھیں گے تعریفات کے جملے اللہ سبحان تعالی نے فرمایا کہ وہ رب العالمین دنیا میں بھی تعریف کا حقدار ہے آخرت میں بھی وہی تعریف کا حقدار ہو وہ الحم الحکم وجہ اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اب دیکھیں یہاں الا الحکم حکم اللہ کا چلے گا کسی اور کا حکم حق نہیں بنتا ہے ایک ایسا ہوتا ہے زمین اللہ کے حکم جمہوریت کا حکم افراد کا حکم لوگوں کا یہ بہت بڑا کفری عقیدہ ہے اگر چاہے اس میں اپنے آپ کو توحید کے دعویدار کہنے والے ہو کوئی بھی اس میں شریک ہو لیکن جمہوریت کی کفر پر کوئی شک کرے تو اس کا اپنا ایمان جائے گا اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر بہت بڑا ڈھاکہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اختیارات اللہ کے پاس ہے حکم اللہ کا چلے گا اسمبلی والے کہتے ہیں اختیارات ہمارے پاس ہے حکم ہمارا چلے گا جو نظام ہم بناتے ہیں وہ ٹھیک ہے جس کو وہ حلال کہہ دے آرام کہہ دے ماننا پڑے گا کُل رہے تم انجولہ اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات ہمیشہ اللہ, اللہ کے ماں سیوا جو لے آئے تمہاری روشنی افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو فرمائیے بڑے علامات رات کو مسلط کر دینا دن کو مسلط کر دینا اور اس کے تبدیلی کو ختم کر دینا بتاؤ ہے کوئی جو اس میں تمہارا مددگار ثابت ہو جی دی کہ اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات دن کو ہمیشہ کلی ہلا مل قیامت قیامت کے دن تک من غیر اللہ کون ہے اللہ کے ماں سے لے آئے رات کو تسکنون نفی جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو فلا تب سرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کی کتاب کی حکمت دیکھو رات کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ تسماون فرمایا اس لیے کہ رات میں دیکھنے کا عمل کم ہوتا ہے سننے کا زیادہ ہوتا ہے دن کا ذکر کیا اللہ کا نعمت ہے اس کے ساتھ تب فرمایا اس لیے کہ دن میں دیکھنے کا عمل زیادہ ہوتا ہے سننے کا کم ہوتا ہے وہ میرے رحمت کے رحمت میں سے جس نے بنایا تمہارے اور دن کو لے تسکرو تاکہ تم سکون حاصل کرو پھر میں وہ لطب رہی ہے تاکہ تم تلاش کرو صلی اللہ کے فضل کو تشکر تاکہ تم اس اللہ کے شکر ادا کرو فرمایا یہ اس اللہ تعالی کے فضل و کرم میں سے ہے رات اور دن اکٹھا ذکر کیا پھر دونوں کے الگ الگ, الگ فوائد ایک میں سکون اور دوسرے میں تالاش رزق دونوں فائدے دونوں سے فارغ ہونے کے بعد اس سے فائدے اٹھانے کے بعد مومن کا کام کیا ہے ولا اللہ کن تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اس نے ہم کو کتنے طریقے بتائے ہیں کھانا کھانے کے بعد بھی ایسے انداز میں دعا پڑھو جس میں اللہ کی ان نعمتوں کا بھی ذکر ہو کہ وہ ظاہر میں انسان کو نعمت محسوس نہیں ہوتا ہے دعا میں کیا فرمایا وہ جا ل مخرجا اللہ نے ہمیں کلایا پلایا الحمد للہ مخرجا مخرج کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے لیکن اس بندے سے پوچھو جس کا مخرج بند ہو جائے جس کا قضا حاجت بند ہو جائے چھوٹا پیشاب یا بڑا اس سے پوچھو دنیا کے سارے سونے چاندی حسین سے حسین عورت اور بہترین سے بہترین کوٹی اس کے سامنے لے آؤ یہ لو بھائی وہ کہے گا نہیں بھائی ہمیں مخرج چاہیے شریعت نے ہم کو ایسے شارٹ لفظوں میں باتیں بتائی ہیں لیکن ان کو ہم نہیں سمجھتے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا جا الح یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کانے پلانے کے بعد عزم کرنے کے بعد اس کے لیے جانے کا رستہ بنایا یہ اللہ کی نعمت یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے بڑے نعمتوں کو لوگ بھول جاتے ہیں رات اور دن کی نعمت عظیم نعمت ہے فرمایا کہ لوگ شکر کم ادا کرتے ہیں تمہاری شکر کے لیے معاملات ویوم جس دن پکاریں گے ان کو کہاں ہے میرے وہ شریک جس کے بارے میں تم دعوی کرتے تھے تمہارا ذام تھا ہر اکمت میں سے نکال لے آئیں گے ہم گواہ کو فسم کہیں گے تو لیا دلیل و جان لیں گے حق, حق اللہ کے لیے غائب ہو جائیں گے اس سے جو وہ بنایا کرتے تھے افطرا باندھتے تھے جھوٹ باندھتے تھے فرمایا قیامت کے دن اس عدالت نے ہم کو ہم نے قائم کرنا ہے کہ ہم ان کے جماعتوں میں سے لوگوں کو نکالیں گے لاؤ دلیل کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ کسی اور کو پکارنا جائز ہے کسے اور کو مدد کیلئے پکار سکتے ہیں کیا دلیل ہے دلیل نہیں ہے یہ سارا معاجرہ جو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کن کا ہے یہ یہ مشرقین کا ہے یہ خیالی باتیں نہیں ہے کیسا نہیں ہوگا یہ پتھر کے بتوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہے اولیاء کرام انبیاء کو فرشتوں کو بزرگوں کو لوگوں نے اللہ کے حقوق کیے اس لیے بھاگ نہیں سکتے کا نام علیہ السلام کے قوم میں سے فبغا علی فسر کشی کی اس نے قوم پر واہ تو ہی نہ ہو دیا تا ہم نے اس کو من خزانوں میں سے ما بو جو ہو اس کی چابیاں لاری ہوتا ابا پر پرت قوت والی قوت والی جماعت اس کی چابیوں کو لے جانے سے قاصر ہوتی اس قال لہو قوم ہو جب کہاں اس کے لیے اس کی قوم نے لایا تھا فرا مت اتراؤ مرت مت کرو فرحا فرح دو, دو قسم کا لا تفرح ایک تکبر کا ہے اور ایک شکر کا ہے تو شکر کے اعتبار سے تو خوش ہونا یہ تو ایمان ہے اس کو شکر کہتے ہیں اور تکبر کے اعتبار سے کہ یہ میں نے کمایا میں اس کا مالک ہوں یہ میرے ہنر سے ہوا ہے ہم کام کر رہے ہیں ہم بڑے ماہر ہیں اور اس میں اللہ کا شکر نہ ادا کرنا یہ فرا تکبر ہے قوم نے کہا اس کو لا تفرح انب الفرحیم یقیناً پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کرنے والوں تکبر کرنے والوں کو موسا علیہ السلاۃسلام موسا بن عمران بن قاہ والد کا نام عمران دادا کا نام کاہ قابل قا دو چشمے ہاں آگے سا نقطے والی موسا بن عمران بن کاہس اور قارون قارون کے والد کا نام ہے آگے دادا ان دونوں کا ایک ہے والد کے نام میں صرف دونوں کا فرق ہے تو گویا یہ اس کی چچزاد بائی ہے نا کے قوم میں سے ہے اور اس کے دعوت سے انہوں نے انکار کیا ہے اس کا نام ہے قارون یس بن بین کائس یا سواد دو چشمے را یس قارون بن یس بن بین اب یہ قریبی رشتہ ہے لیکن بات نہیں مانتے نبی کی دعوت کو نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے لوگوں نے کہا اس سے وقت اگیفی ماں تاک اللہ تلاش کرو اس میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے در اللہ آخرت کا گرولا تنسا نصیب کا نہ بھول جانا اپنے سیکو منت دنیا دنیا سے وحسن اچھا بلائی کرو نیکی کا کام کرو جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ کیا ہے کماحصل اللہ علیہ اللہ نے تجھے مال دولت صحت دی ہے اب شکر ادا کرو اس نے کیا کہا وہ اس بات کے لیے کیا تیار تھا کہنے لگے بولا تب عل فساد فلر زمین میں فساد تلاش مت کرو اس لیے کہ تکبر کرنا یہ فساد ہے بغاوت باغی جو کسی اور کا حق اپنے اوپر نہیں مانتے اس کو باغی کہتے ہیں ان اللہ جو ہے المفسدین مفسین اللہ پسند نہیں کرتے ہیں فساد کرنے والوں کو قالا کہنے لگے قارون انما نما ہوتے علم یقیناً دیا گیا ہے مجھے میں دیا گیا ہوں علم کی بنیاد پر میرے پاس ہونا رہے ہندی جو میرے پاس میرے پاس ہونا رہے میں نے علم سے مال دولت اکٹھا کیا ہے اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ قوت والے تھے ان سے وہ اکثر و جمع اور بہت زیادہ مال جمع کرنے والے تھے مجرمون سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا اس سے پہلے بڑے بڑے مالدار اللہ نے ہلاک کیے اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتے نا کہ قارون سے پہلے بھی بڑے مالدار لوگ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشد منت وہ اکثر و جمعان. اب بتائیں نا ہماری امت کے لوگوں کے پاس کتنا مال ہے ان کے سارے سونے چاندی جمع کرو تو قارون جی نہیں ہوں گے اب اتنے سے مال پر یہ کہاں تک پہنچ گئے تکبر بھی تکبر اللہ فرماتے ہیں قارون کے مال تو چھوڑو اشد دو بہت زیادہ اس سے پہلے لوگوں کو بیان دیا تھا اور اس نے تکبر سے کام لیا یہاں ایک اعتراض تو اللہ دونوں مجرم سوال نہیں کیا جاتا ہے ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے مجرم لوگ وہ سوال نہیں کیے جاتے ہیں تو قرآن کریم میں تو سوالات آیا ہیں ان سے پوچھو ان سے پوچھو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ سوال اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ علم معلوم کرنے کے لیے کہ تم نے کیا, کیا کیا کیا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے تو اللہ تعالی اس عمل کو معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں کرتے ہیں کہ ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ تم نے یہ عمل کیا ہے کہ کی نہیں کیا ہے لہذا ان سے پوچھا جائے پوچھنے کے بعد اس پر فیصلہ ہوگا اس لیے نہیں کیا جاتا ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ رب العالمین جب عذاب لے آتے کسی قوم پر تو پھر اس قوم سے عذاب کے بارے میں سوال نہیں ہوتے کہ تمہیں عذاب ابھی دے رہے ہیں ہم بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے کیونکہ اللہ کو اس گناہ کا پتہ ہے اللہ کے علم میں وہ بات موجود ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ فخر اجالا قومی فسنکلا اپنے قوم پر پھر زینتی اپنی زینت میں قال اللہ جینا کہا ان لوگوں نے یریدون الحیات الدنیا جو چاہتے دنیا کی زندگی کو دیے گئے علم وہ لاکت ہے تماب اللہ اللہ, اللہ اللہ کا اجر خیر ان بہت بہتر ہے لمن وا والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک ہوئے ولا نہیں پہنچتے ہیں اس بلائی کو اللہ سا مگر صبر کرنے والے اس حیات میں آپ غور کریں اللہ فرماتے جو دنیا پرس لوگ ہوتے ہیں نا لوگوں کے دنیا مال دولت کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں منہ میں پانی آ جاتے ہیں یہ بلڈنگ اور یہ گاڑی اور یہ نقد یہ ٹاٹ یہ کاٹن کے کپڑے اور یہ خوشبو لگانا یہ بڑے مالداری ہے لوگوں کے پاس پریشان ہو جاتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھو قرآن اور حدیث کا علم یہ انسان کو بادشاہ بنا لیتے ہیں بادشاہ بادشاہ سے مراج یہ دنیائی بادشاہ نہیں ہے دنیائی بادشاہ تو غم غم ہے ان کی بھی مصیبت ہے یہ ایسے بادشاہت انسان کو دیتا ہے کہ اس دنیا کے بادشاہ کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالی سے بندے کا تعلق جوڑ دیتا ہے اور اللہ بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے جو بندے کے دل میں وہ سکون ڈالتا ہے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے قرآن کریم کا علم سنت کا علم اور پہلے ہم نے پڑھ لیا نا پر ادارے کا چاہیے کہ قرآن کریم کے علم پر لوگ خوشی بنائیں اس پر خوش ہو اللہ نے جس کو کتاب و سنت کا علم دیا ہو وہ لوگوں کے مال اور پھر تجار تاجروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر ذلت کے رسوائی کے لمحات دیکھیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کتاب و سنت کے اس عظیم آمد کے قدر کرے قدر اور اس کی قدر کیا ہے اس پر عمل اور اس کی دعوت یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا جن کو علم دیا گیا تھا ویلکم صواب اللہ خیر تمہارے لیے ہلاکت ہو اللہ کے پاس جو نعمت ہے وہ بہتر ہے یہ مال دولت کوئی شے نہیں ہے کیونکہ یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے نا تو جو چیز مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتے ہیں اس کے پیچھے اپنے اخیرت کو داؤں پر لگانا یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی عقل مندی اور دانائی ہے اور ساتھ میں فرمایا کہ اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے اللہ صابر مگر بولو جو سابر ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر امتحان لاتے نا غربتیں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں انسان پڑھتا ہے نا طالب کے پاس شیطان پہ رہتا ہے اچھا پڑھو گے کتنے سال رہ گئے ایک سال رہ گا اچھا فارغ کیا کرے کیا کریں گے پھر یار کوئی مسجد ملے گی کہ نہیں ملے گی کوئی خطبے کی جگہ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی اور شیطان اس کے لیے بڑا لمبا قطار لے آتے سامنے یار شادی ہوگی اس پر بڑے خرچے آتے شادی ہو بھی جائے ماں باپ بھی کرا دے تو آگے مکان بھی چاہیے دکان بھی چاہیے کرائے کا گھر ہوگا تو کہاں سے لائیں گے شیطان اتنی مصیبتیں اس کے سامنے ڈھیر لگا دیتے ہیں اور جن نعمتوں میں وہ مصروف ہوتے ہیں اس سے اس کو بدزن کرتے ہیں ارے اس کی کیا حیثیت ہے یہ دنیا اللہ کی ہے اللہ اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ کوئی چیز تو نہیں ہے کیوں؟ دنیا پر دل کا اطمینان نہیں ہوتا ہے ایمان پر ہوتا ہے اطمینان اور اس کے گھر کو زمین میں لہو من فس نہیں اس کے لیے کوئی جماعت کے مدد کرتی اس کے من دون اللہ, اللہ کے ماں سے اور وہ خود بھی نہیں تھے لینے والوں میں سے اللہ نے زمین میں دنسایا اللہ فرماتے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا مددگار ظاہر بات کوئی اکیلا آدمی تو نہیں تھا قارون جس کے پاس اتنے مال ہو اتنا دولت ہو ان کے افراد کتنے ہوں گے چلو اگر وفادار نہ صحیح تو نوکر تو صحیح اتنے مال کو سنبھالنے کمانے جمع کرنے والے افراد کتنے ہوں گے اللہ فرماتے ہیں اس کی جماعت کام نہیں آئی یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس وجود کو سزا دیتا ہے جو لوگ کہتے ہیں اس بدن کو قبر آزاد نہیں ملتا ہے یہ ان پر رد ہے اللہ فرماتے قارون کو میں نے زمین میں دنسایا ہے وہ اس وجود کے ساتھ گیا ہے اس کو اللہ نے کوئی اور وجود نہیں دیا تھا کہ برزخی وجود کوئی اور تھا اس کے لاشے کو لوگوں نے سنبھالا دفنا دیا اور کوئی نئے وجود آیا اور اس کو زمین میں کل کے طرح ٹوک دیا ایسا نہیں ہے اسی وجود کے ساتھ اللہ نے دنسایا ہے آیا ہے رفتار جاری ہے تمنا مکان ہو گئے بولو جنہوں نے تمنا کیا تھا اس کے مکان کا اس کے کا بالام سے کل یقنا کہ افسوس اب افسوس کرتے کل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مال ہمارے پاس ہو اب وہ کہتے افسوس وہی وہ کام وہ حل کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان اللہ تعالی فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے لولا امن ام اللہ علیہ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ کی احسان کی اللہ تعالیٰ نے ہم پر لخصفہ بنا تو دن سا دیتا ہم کو بھی کافل فرون کیا نہیں دیکھا تو نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یوفل کا فرون نہیں پلا پاتے کافر اس میں امتحان استفام استفہام کیا نہیں دیکھا انہوں نے مارا دیکھا انہوں نے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ فلاں نہیں پا سکتے کافر وہ تو اللہ کی گرفت میں آ جاتے وہ اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے تلک تلکر تو یہ ہے جالو ہاں ہم بنا لیتے اس کو ان لوگوں کے لیے چاہتے ہیں علوان فی الارض. زمین میں بڑائی تکبر ولا لا اور نہ فساد وہ انجام متقین کا ہے پرسگار لوگوں کے لیے نہ جات منجا بلحسن خیرہ جو کوئی لائے گا نہیں کہ اس کے لیے بہتر بدلہ ہے اس سے وہ لوگ جو عمل کیے ہیں برائی کے اللہ ما کانو یا مگر وہ کچھ جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ کا احسان دے گنا یہ گناہ کرو تو گناہ کا بدلہ اللہ بس اتنا جتنا اس نے گناہ کیا ہے اور اگر نیکی کرو تو نیکی گری کی کیا فرمایا آشرام صالحہ دس گنا آگے کیا فرمایا سب اومیتا ہبن کل بول سب اومیتا ہبا ہر ایک کے اندر سات سو سو سو دانے مان سات والا اس سے جتنا آگے بڑھا کر دے یہ اللہ کے بہت سارے احسانات ان اللہ دینا ان اللہ یقین وہ جو فرض آل قرآنہ جس نے فرض کیا تج پر, پر قرآن کریم کو مانا جس نے جس ذات نے تجھ پر قرآن کو لازم کیا فرض کیا لڑکی معادن ضرور لٹائیں گے آپ کو مت کی طرف جس طرف آپ کا مرکز ہے وہ کیا ہے بیت اللہ آپ کو اللہ بیت اللہ میں لٹائے گا جسے مصالح سلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے مدین سے واپس لوٹایا یا مثال سلاۃ السلام کو فرعون کے گھر سے اپنے ماں کے گود کی طرف لوٹایا اور دنیا میں اس کو بادشاہ بنا دیا فرعون سے جان چوڑا کر اللہ رب العالمین نے ان کو سلطنت دے دی بڑا بنا دیا اور غلبہ اللہ نے و من جا اور وہ جو کل گمرہی میں ہے وہ ما کن ترج نہیں تھے آپ امید رکھتے ایل قائل ایل کتاب یہ کہ ڈال دیا جائے القاع کی جائے آپ کی طرف کتاب اللہ رحمت مگر یہ تو رحمت ہے تیرے رب کی جانب سے بھلا تکوننا پس نہ ہو جانا آپ ظہیر ال کافرین مدد کرنے والا کافروں کا کافروں کے مددگار نہ بننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پرانی کریم کے مختلف مقامات پر یہ بات مشکور ہے کہ نبی علیہ السلط کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے وحی ہوگی میں نبی بنوں گا نہ اس نے چاہا کہ مجھے اللہ کتاب دے یہ تو اللہ نے اس کا انتخاب کیا تھا مقدر کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کا آغاز اس پر شروع کیا اب نبی علیہ السلام السلام تو کافروں کے لیے نہ اس نے مدد کیا تھا نہ کرنا تھا یہاں تعلیم ہے ہم سب کے نہیں کہ کافروں کی مدد کسی صورت میں جائز نہیں ہے کافروں کی مدد کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف تو کفر ہے ولا سن کان آیا نہ روکے اللہ کے آیتوں سے تجھے نازل ہو گئے آپ کے طرف رب کا دعوت دو اپنے رب کے طرف بلا تن مشرقین مت ہو جاؤ مشرقین میں سے مانا مشرقین کا عقیدہ شرکیہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے باغی اور تو بیان کرنے کو ناپسند کرتے ہیں. آپ ان میں سے نہ ہو آپ دعوت دو وَلَا مَا اللَّهِ الٰہاً آخراً، نا آپ اللہ کے ساتھ اور کو لا الٰہ اللہ ہوا نہیں ہے برحق، کوئی بھی مگر وہی ہے کل رشی نہ ہر ایک چیز ہلاک ہونے والا ہے اللہ وجہ مگر اس اللہ کا ذات لاہم اسی کے لیے حکم ہے وہی نہیں ہے کسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے صاحب پورے صورت کے اوپر یہ آیا تو شریح گویا اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کوئی معبود برحق نہیں جب نہیں ہے تو کسی غیر کو کیوں پکاریں گے نہیں پکارنا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی ہلاک کیا فرعون کو بھی ہلاک کیا بڑے بڑے جابروں کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ نے ساری جہان کو ختم کرنا ہے صرف اللہ کا ذات باقی ہوگا وہ جہاں سلف سارہ نے وہ کا معنی وجہ کیا ہے چہرہ اور اس سے مراد ذکر جز مراد اسے اس کل چہرے کا ذکر اس سے مراد اللہ کے ذات کل من علیہ فان منال کرم فرمایا اس اللہ کے لیے حکم ہے حاکم وہ ہے حکم اسی کا چلے گا اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ خالق اللہ ہے تو خالق ہونے کے بعد یہ نہیں ہو سکتے کہ حاکم کوئی اور ہو کیونکہ جس چیز کا کوئی خالق ہوتے ہیں اسی کا اس کے اوپر اختیار ہوتا ہے تو جب کائنات کو بنایا اللہ نے وہ خالق ہے تو حاکم کوئی اور کیسا ہوگا نہیں حاکم کوئی نہیں ہو سکتے جو اللہ کے حاکمیت کو نہیں مانتے ہیں وہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں اور وہ اس حقدار ہوتے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے صورت کی خصوصیات اس صورت میں اللہ رب العالمین نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ ابتدا ولادت سے ذکر کیا ہے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل یہ رسول سچا رسول ہے اس لیے کہ یہ وہاں موجود نہیں تھا اور وہاں کے سارے باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نمبر تین قیامت کے دن منکرین کے لیے آواز ندا ہوگی اے نشور ہے ہمارے شریک کہاں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے نمبر چار اعترافی دلائل پندرہ دلائل ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا امن خلق سماوت اور اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے مشرقین نے نمبر پانچ قارون کا واقعہ اور اس کے زمین میں دنس جانے کے اسباب نمبر چھ دعوت توحید کے لیے اللہ تعالی نے اس صورت میں تعلیم دی ہے دلیری کے اوپر ہم سب کو ابارا ہے کہ اللہ کے توحید کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے دعوت کا کام کرو نمبر سات ان لوگوں کے صفات جو اہل علم ہیں توحید والے ہیں ان کا موضوع کیا ہوتا ہے ان کے اندر صبر استقامت دنیا پر ان کی نظریں نہیں ہوتی ہے صورت حال کبوت ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق پہلے سورت میں علیہ السلام کے واقعہ کا تذکرہ اب اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مجاہدے کا ذکر کیا ہے اللہ کے رستے میں دعوت دو تیزی پیدا کرو نمبر دو پہلے صورت میں اللہ تعالی نے مصاحب کا اجمالاً ذکر کیا تو اس صورت میں اس کے تفصیلات ہے مصائب اللہ کے دین کے رستے میں آتے ہیں دینداروں پر نمبر تین پہلے صورت میں ہجرت کا ذکر تھا مصالح سلاۃ والسلام کا تو اس صورت میں ہجرت کی طرف ترغیب ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرو صورت کا عنوان ہے دلیری دلانہ مقصود ہے مسائب پر اللہ کے دین کا کام کرو گے تو مشکلات آئیں گے ان مشکلات پر سبر کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت میں ربان رحم کرنے والا ہے کیا گمان کیا لوگوں نے یہ کی دیے جائیں گے وہ کہتے پہلے تھے فلحال مند اللہ یقیناً جان لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صدق جو سچے تھے اور ضرور جان لے گا ان کو جو جھٹے ہیں معنی یہ کہ اللہ ظاہر کرے گا فلاح الحمد اللہ اللہ دینا ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صدقو جنہوں نے سچ بولا پانا جن پر سچے قائم جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ امتحان کے بغیر عقیدے کا پتہ نہیں چلتا ہے صحابہ کو اللہ نے نہیں چھوڑا بیا کو نہیں چھوڑا ہاں یہ ضرور بات ہے اللہ تعالیٰ امتحان بندوں پر لاتا ہے تو ان کی حیثیت کو دیکھ کر جیسے ان کے اندر ایمان کا قوت اور طاقت ختر ان پر امتحان ورنہ اگر صحابہ کا امتحان آج کسی کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ کہاں ٹھہرے گا یا انبیاء علیہ سلاۃ السلام کا امتحان کسی پر آ جائے بہت مشکل مراحل ہے ابھی تو لوگوں کے سر میں درد ہوتے تو فوراً آپ دیکھو کسی مزار کے چکر کاٹیں گے وہاں ایوب علیہ سلاۃ والسلام کی اٹھارہ سال یا کم زیادہ بیماری گزر رہی ہے اور وہ اللہ تعالی کے سامنے بس آجس پڑا ہوا ہے بڑھاپے کی عمر میں بال سفید ہو گئے زکری علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں ہے بس اللہ کے سامنے مانگنے والے یہ مشکلات کسی پر آ جائے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے بیماری آ جائے تن آ جائے لوگ پھر کیا نہ کیا کہتے ایسے الفاظ کہتے آپ حیران ہو جائیں گے کہتے تمہارے اوپر آئے نہیں تم اس لیے کہتے تمہارے اوپر آ جائے تو کہتے پھر دیکھیں گے آپ یہ تو آئے تو تب انسان کا ایمان کا چیکنگ ہوتا ہے نا آئے نہیں تو تو نہیں ہوتا اللہ فرماتے ام اللہ کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو عمل کرتے گناہوں کا یس یہ کہ وہ نکل جائیں گے ہم سے مانا وہ ہم سے سبقت کر لیں گے بچ جائیں گے ہرگز نہیں سام کمون بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ نے تو چیلنج دیا ہے صورت الرحمن میں इन یا ماشاء اللہ جن والے ان اے انسانوں جنو اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ میرے زمین کے اوپر سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ کہاں جائیں گے کوئی پناہ کی جگہ ہے نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میرے سے سبقت کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے منقان جو امید رکھتا اللہ کی ملاقات کا وقت سے ملاقات کو امید رکھتا ہے تو وہ اپنی تیاری کر لے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن قریب ہے وہ آنے والے دن ہے وہ من جاہدہ اور جس شخص نے جہاد کیا وہ جہاد کرے گا اپنے لیے جس نے بھی جہاد کیا تو وہ جہاد کرتا ہے اپنے لیے کسی پر احسان نہیں ہے بلکہ اس کا مجاہدہ اپنے ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے اللہ کو کیا پرواہ شیتان آ کر کہتے ہیں نہیں تم نے جہاد اپنے لیے نہیں کیا ہے ہمارا بھی حصہ اس میں ڈالو کیا حصہ ہے غازی بولو نا اپنے آپ کو اپنے آپ کو یہ بولو میں نے وہاں جا کے یہ کیا میں نے وہاں یہ کیا کیا ہو یا نہ کیا ہو بولو تو صحیح یہ شیطان کا بہت بڑا ضرب ہے یہ پیچھا ہم نے پڑھا ہے نا دائی کے لیے بھی یہ ہے کہ دائی کے پاس آتا ہے دعوت کے میدان میں ایسے باتیں کرو جس میں ریاکاری آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس وقت تاؤس پڑھو تاؤز آئی میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس وقت اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو اس لیے کہ وہ تمہیں دھوکے میں ڈالے گا اسی طرح میرا جہاد میں قتال میں کہ وہ آ کر تمہارے امال کو برباد کرے گا ریاکاری میں تم کو مبتلا کرے گا اتنا عظیم عمل علم جہاد انفاق انفاقی سب جس کا آپ سن چکے ہیں پڑھ چکے ہیں یہ تین قسم کے لوگ سب سے پہلے جانب میں جائیں گے کیوں جائیں گے اس لیے کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا انہوں نے لوگوں کے لیے کیا لوگوں کو دکھلایا اور اللہ کو ایسا عمل جس میں اللہ کا شریک چہرایا جائے قطع پسند نہیں ہے اللہ پھر سزا دیتا ہے ولدینہ منو بولو جنہوں نے مان لایا ہاتھ اعمال کیے کا سے ضرور ہٹا لیں بہتر دیں گے اللہ رب العالمین اعمال کے بدلے میں اتنا اجر نہیں دیتے اس سے بہت بہتر دیتے وہ وسوسان وصیت کی ہم نے انسان کو بیوا لے دے اس ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حدا اگر وہ تجھے دعوت دے تجھے مجبور کرے تجھ پر کوشش کرے کہیں کہ تیرے پاس اس کا کوئی دلیل فلاں تو تہما نہ ماننا ان کے بعد ان کی طاقت نہ کرنا امر جے حکم ہمارے طرف پلٹنا ہے تمہارا بو نم بے حکم تھا ملون بس تمہیں خبر دوں گا اس چیز کے ساتھ جو تو عمل کر رہے تھے تم جو عمل کر رہے تھے اس کا ہم تمہیں جواب دیں گے بدلہ دیں گے خبر دیں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے پہلا جس کا حق بنتا ہے تمہارے اوپر خلقت اللہ کرتا ہے مرکز ان کے ماں باپ بنتے ہیں تو ان کا حق ہے لیکن اگر وہ بھی تمہیں شرک کی دعوت دے تو قطعی طور پر ان کی بات نہیں چلے گی اس لی کہ اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے مخالفت میں جس کی بھی بات ہوگی اس کو رد کیا جائے گا لا تخلوق ان فیمس تلخال خالد کے نہ بھر مخلوق کی بات نہیں چلے گی تو پہلے ماں باپ کا ذکر کیا کہ اگر وہ شرک کی دعوت دے آپ ان کی بات نہیں مانیں گے ہاں دنیاوی امور میں آپ ان کے ساتھ دے سکتے ہیں ولدین عمل کیے ایمان لانے کے بعد ضرور ہم داخل کریں گے ان کو صالح لوگوں میں انبیاء میں جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکیں گے صینا و حسن رفیقہ اور یہی ہم کہتے ہیں نا صراط المستقیم صراط منہ سے لوگوں میں سے من بو یقول میں الناس ہے کو جو لوگوں نے ان کو دی ہے کے کے ضرور کہیں گے محکم یقیناً ہم تمہارے ساتھ والا نہیں اللہ تعالیٰ بے عالما خوب جاننے والا بے معافی عالمین کی سنوں میں جو کچھ ہے سارے لوگوں کے سنوں میں جو کچھ ہے سب کو اللہ جانتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہے منافق کہ اگر ذرا ان کو امتحان میں جھٹکے لگ جائے تو وہ دنیا کے لوگوں کے امتحان اس طرح سمجھتے جس طرح اللہ کا عذاب اللہ لوگ باز آ جائے تو یہ ایسے سمجھتے جیسے گویا اللہ کا جکا لگ گیا ان کو اب یہ آگے نہیں چلیں گے بلکہ گناہ انہوں نے کیا تھا پیچھے آ جائیں گے فرما ایسے ان کا فکر ہے منافقین کا دوسری جانب اگر اللہ کا کوئی مدد آ جائے نصرت آ جائے اور مالی غنیمت آ جائے تو یہ پھر کیا کہتے انا کننا ماقم کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں نا بھائی ہیں نا ہمارے حصہ نکالو اللہ بھروت ہے میں صدور عالمین سب کو جانتا ہوں اللَّهُ الَّذِينَ ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے مان لایا ہے اور ضرور جان لے گا مانا ظاہر کرے گا منافقین کو اللہ کے علم میں تو ہے ہی, ہی ہے اظہار کوئی تو نہیں لوگوں کو جنوا دے گا کہ دیکھو جان لو تم بھی یہ ہے وہ لوگ وہ کال اللہ دینا کا کبھرو لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اللہ ان لوگوں کے لئے منو جنہوں نے مان لایا تھا پیروی کرو ہمارے رستے کام چاہیے کہ اٹھا لے ہم تمہارے گنا خطم نہیں ہے ان کے گنا سے کچھ بھی مولوی کہتے ہیں نا اگر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حق کے طرف گیا کہتے تم چھوڑو تمہارے ذمہ دار میں ہوں ماں باپ کا دن نہیں چھوڑو ہمارے پیچھے آؤ تمہارے ذمہ دار میں ہوں ہم کہتے ذمہ دار تو ہوں گے لیکن تم کو ڈھونڈیں گے کہاں ہاں وہ کہتے نا ایک پیر صاحب نے شاگرد بہت سارے پالے تھے موریج تو کہتا ہے پیر صاحب نے شاگرد نے ایک نے کہا بھائی پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میرے آگے شہد آپ کے آگے شہد رکھا ہوا ہے اور میرے آگے غلطت پلیٹ میں رکھا ہوا ہے انسان کی گندگی قضا حاجت تو آپ کے ہاتھ شیب میں ہے اور میرے ہاتھ اس غلازت میں ہے پیر صاحب نے اس کو ڈانٹا ہاں نا تم بات مانتے نہیں ہے سمجھتے نہیں ہے اور بات آدمی کرتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اس کا تو یہی نتیجہ ہے نا اس نے کہا پیر صاحب خواب مکمل نہیں ہوا ہے ابھی کیا رہ گیا کہتے خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا ہے آپ کے شیب کی انگلیوں کو چاٹ رہا ہوں اور تو نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہے اور میرے غلطت کی انگلیوں کو چاٹ رہا ہے ہم کہتے ہیں پہلے یہ مولوی اپنے آپ کو ثابت تو کرے کہ پار ہونے والا ہے یہ پیر آپ اپنے آپ کو ثابت تو کرے کہ پار ہونے والا ہے یہ جنت میں جائیں گے پھر کہتے ہیں جی دین ہمارے پیچھے آئیں گے مشرق انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ہر رحم اللہ علیہ تو جائیں گے کیسے یہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بوجھ کو اٹھائیں گے ہمارے باپ تم مانو ہمارے پیچھے چلو ہم تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کر سکتے یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے تمہارا بوجھ بھی اٹھائیں گے لیکن تم اپنے بوجھ سے مستغنی نہیں ہوں گے ان کے کندھوں پر بھی گناہ آئے گا تمہارے کندھوں پر بھی گناہ ہوگا یہاں اللہ نے ان کا ذکر کیا فرمائے ضرور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کے بوجھ اس لیے کہ یہ انہوں نے گمراہ کیا تھا تو ان کے گمراہی کا بوجھ ان پر ہوگا لیکن جو گمراہ ہوا ہے وہ اندھا نہیں تھا وہ روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے میں گھسا ہے اس کو بھی اللہ نے چھوڑے گا وہ لس اللہ ضرور سوال کیا جائے گا ان سے قیامت قیامت کے دن ہمارے وہ جو باندھتے تھے جھوٹ جو انہوں نے جوڑ بنایا تھا یہ وہ خیالی باتیں ہیں نا جو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ مولوی یہ پیر اپنے موریدوں کو ان کو یہ باتیں بتاتے کہ قیامت میں ہم چھوڑا لیں گے بس تم پیسے لاؤ آپ کو اس کی مثالیں اگر چاہیے نا آپ معاشرے میں لاکھوں مثالیں لا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں انہوں نے پیر پکڑے ہوئے ہیں کروڑوں روپے ان کو دیتے کروڑوں روپیہ لاکھوں نے کروڑوں روپے ان کو دیتے وہ صرف آتے ہیں جہاں یہ بلڈنگ کا بنیاد رکھتے ہیں پھر سے کو بلا لیتے جہاز میں لے آتے اسلام آباد میں ہے پینڈی میں ہے کراچی میں لے آتے اور ایک کالا بکری اس کے کہنے پر لے آتے اور پھر صاحب وہاں جاتے جہاں وہ بلڈنگ کی بنیاد کا پہلے سریہ رکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں بنیادیں وہاں کالی بکری کو ضبط کرنے کے بعد پھر صاحب کے ہاتھوں سے وہاں خون گراتے پھر جہاز میں بٹھا کر واپس اسلام آباد پینڈی بیچتے کروڑوں روپے بھی دے دے ان کو کہتا ہے یہ پھر بلڈنگوں میں برکات ہوتا ہے اس لیے دنست اللہ کی آتی ہیں یہ مشرکانہ ہے انہوں نے یہ ان کو کہا ہے کہ ہم بزرگ ہستیاں ہیں ہم نے اللہ سے تعلق جوڑا ہے تم ہمارے ساتھ تعلق جوڑو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ گویا کہ مک ہے مک نتیش لوہے کے ساتھ چپک گیا پیچھے لوہا بھی جو بھی نمبر سے آئے تو وہ مک آگے جوڑتا جائے گا ایسا نہیں ہے یہ اللہ نے قانون رکھا ہے کہ اس قانون کے تحت انبیاء کے اولاد انبیاء کے ماں باپ امبیا کی بیویاں انبیاء کے رشتے وہ جو کامیاب نہیں ہو سکتے تو پیر کون ہے عقائد ہے فرما سلان علاقوں میں یقیناً سلاۃ السلام کو اس کو اس میں ہزار سال اللہ خم سنامہ مگر پچاس مانا ساڑھے نو سو سال انہوں نے اللہ فرماتے طوفان نے ان کو پکڑ لیا بڑے ظالم تھے جات دیا ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو وہ جاننا بنایا ہم نے ان کو سارے عالم کے لیے نشانی ساری دنیا والوں کے لیے ہم نے اس کو نشانی بنا کر چھوڑا مت تک لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے وہ ابراہیم علی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب فرمایا اس نے اپنے قوم سے اللہ کی بندگی کرو سی ظالکم خیر اللہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تم, تم جانتے ہو انما تابدون جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ماں انبوت گڑتے ہو تم جور یہ تمہیں اپنے طرف سے اوسان ان بت ہے تخلق یہ بنایا ہے جی گڑتے ہیں آج بھی لوگ جھوٹ ہی گڑتے ہیں نا پیر بناتے ہیں اپنے لی چاہے وہ مردہ ہو یا زندہ پھر ان کے لیے جو چیلے ہوتے ہیں نا ان کے مقرر لوگ مریدین وہ ان کے لیے جھوٹے کہانی بناتے ہیں ہمارے پیر صاحب تھا اس نے ایسا کیا دوسرا کہتا ہے سبحان اللہ ادھر سے دوسرا بولے گا ہمارے پیر صاحب نے تو ایسا کیا یہ جھوٹی کہانیاں اس وقت پہ لوگ بناتے تو ابھی بناتے ایسے آسان انداز میں بناتے بالکل لوگوں کا اس پر بالکل ایسے یقین ہوتے کہ بہن ہی یہ سچ ہے اور ہوتے وہ کیا جھوٹ کس کہانیاں ہمارے ہاں سرحد میں بنیر کے علاقے میں پیر بابا وہاں آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح بنایا ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے نہر کے کنارے اس میں سراہ کہتے ہیں یہ پتھر کس کا ہے یہ جو ہے بابا صاحب کے تسبیح کا ایک دانہ ہے اب یہ تسبیح کا ایک دانہ ہے وہ باقی دنانو ایسے دانے جب سب ہو جائیں گے اس کے لیے جیب بھی چاہیے کہ نہیں جیب کے کیسا ہوگا اور ان کے انہوں نے واقعات کیا کہا کہ کی نماز پڑھتے, کی نمازیں پڑھتے ہیں. اس نے کہا تم نے میرے وضو کب دیکھا ہے کہا اچھا میں جب وضو کرتا ہوں ایک دن آگے تو دیکھو اس نے بتایا کس ٹائم کرتے فلاں ٹائم کہتے آیا اب اس کی وضو دیکھنے کے لیے جا رہے تو کہتے کچھ طرف جا رہے وہاں چھوٹا سا نر ہے پانی کا بنیر میں جو بھائی وہاں کے ہیں وہ تو جانتے ہی ہے کہتے ہیں وہ پانی جو ہے نا خون سے لال آ رہے ہیں پتہ نہیں خون آ رہے اوپر سے کون ہے کہتے ہیں جاتے جاتے دیکھا تو اس نے اپنے انتڑیاں سب کچھ اندر سے نکالا ہوا استنجا کر رہے اب یہ کوئی دین ہے کہ کوئی شریعت ہے کہ وہ اس تنجا میں اپنے اندر کے سارے انتریوں کو باہر نکالیں گے اور گے گے اور پھر اندر کریں گے. یہ اپریشن کون سے چوبیس گھنٹے کرتا رہے گا یہ ایسے قصے لوگوں نے بنائے ہیں یہ قرآن کہتا ہے ہمیں کہ افکن. اس وقت بھی انہوں نے اپنی پیروں کے لیے یہ قصے گڑے تھے اب اسماعیل علیہ السلام کا انہوں نے بدھ بنایا تھا اس کے لیے ایک قصہ گڑا تھا کہ اس کے پاس جو تیر رکھے ہیں تیر نکالو اس تیر کے اوپر ہاں نہ جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہ ہاں نا. نام یا اللہ اگر وہ گیا تو بس ہو گیا اس لیے کہ یہ اس نے بتایا ہے ساری قصے انہوں نے بنائے تھے انہی قصوں پر یہ پورا دین چلتا ہے تو آج بھی پیروں کا موریدوں کا جو سلسلہ ہے وہ انہی جھٹے قصوں کہانیوں پر چلتا ہے فلاں پھر وہاں گیا اور اس نے ایسا کیا فلاں ایسا کیا بلا ایسا کیا اور اس میں پھر ہمارے جو توحید والے کہتے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے قاسم نانتی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے مورید جو ہے اس کی کمر کو مالش کر رہے تھے تو اچانک وہ اچھل گیا زخم پر ہاتھ آتے مور حضرت کیا ہوا ہے کہا یہ ذرا زخمی ہے کمی سٹا کے دیکھا تو پورا چمڑے سے کافی جگہ سے چمڑا ہٹا ہوا تھا کہاں حضرت یہ کیا ہے کہاں فلاں جگہ میرے مورت کی کشتی پس گئی تھی تو اس نے مجھے کہا تھا وہ کار تھا حضرت ہماری مدد کرو تو میں نے اس کو یہاں سے کنڈا دیا اب موری صاحب شاگرد کو کہتے ہیں کہ حضرت تو مدرسے سے کبھی بار گیا نہیں یہاں سے کندہ یہ, یہ توحیل والے یہ اپنے علما کے بارے یہ عقائد لکھتے ہیں تو اب شرک نہیں پہلے گا کیا پہلے گا اپنے علما کے بارے میں یہ لکھتے ہیں تو یہ چیزیں کہانیاں قرآن کہتے کیا ہے یہ عفقن عفقن یہ جٹی کسی کہانیاں ہیں جو تم نے بنائے ہیں ع لہو اس کے لیے تر جاؤ اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے اب اگر آپ یہ آیات اٹھا کر آپ غازی عبد اللہ شاہ کے مزار پہ چلا جاؤ اور ان سے کہو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں رزق تلاش کرو اگر ابھی تک تم دکھ میں ادھر ادھر گھوم رہے ہو کہ چاول آئے گی کہ نہیں آئے گی اس کے بجائے اگر دوپہر تک جا کے نوکری کرتے ابھی دو سو روپیہ اچھا خاصے بریانی اب نہ معلوم کس, کس نے لایا ہے نہیں لایا ہے اور اس کے کانے پر ایک دوسرے کے سر توڑتے ہو اس کے بجائے جاؤ اللہ کے پاس رزق تلاش کرو نوکری کرو دو چار چھ گھنٹے ڈیوٹی کرو کورمے کا بریانیاں کیا ہلال کا اور بیکاری نہیں بنو یہاں اس کے پاس ہے کیا جو تمہیں دے فرمائے کہ وہ بدو ہو اس رزق پر اللہ کی عبادت کرو وش کرو لہو اس کی شکر ادا کرو لیکن یہ کہاں کہا فرمائے فقط کر آپ کو فقط امم من قبلک یقیناً جھٹلایا تھا امتوں نے آپ سے پہلے اگر یہ لوگ آپ کو جٹلائے تو آپ پریشان نہ ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے مگر کجی نہیں ہو وضاحت ہو ہو کس طرح ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا سم عید ہو پھر اٹھائیں گے ان کو ان نظارے یہ اللہ پر آسان ہے اگر یہ قیامت کو نہیں مانتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ یہ کون سا مشکل کام ہے پہلے اللہ نے پیدا کیا یہ تو تم مانتے ہو نا یہ مشرق مانتے تھے ہاں تو فرمایا دوبارہ بھی وہی کریں گے کل شیر اردے فرما دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں تفریح کرو فن زرو فض فنز دیکھ لو کہ کس طرح بدر خل ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے مخلوقہ ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ یونش الاخرہ پیدا کرے گا دوبارہ پیدا کرنا دوسری بار بھی وہی اللہ پیدا کرے گا زمین میں اس کے علامات موجود ہیں نشانے موجود ہیں عقل والے لوگ موجود ہیں ان سے پڑھو سمجھو ان اللہ بشر اللہ تعالیٰ قادر ہے شاہ وہ تخلب عذاب دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے وہ علیہ تخلاب اور اسی کی طرف تم پھر جاؤ گے تمہارا پلٹ کر انقلاب کا جگہ وہی ہے فرمایا کہ زمین میں یہ دیکھ لو یہ سب کچھ اختیارات اللہ کے پاس تو عذاب اور سزا اور رحمت یہ بھی اس کے پاس ہے لیکن اس کے لیے قانون رکھا ہے کہ دیندار بنو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے کوفر شرک کرو گے عذاب میں آؤ گے اس کے لیے اللہ نے دنیا کو آباد کیا ہے وہاں تم بے موجز نفل نہیں ہو تم عجز کرنے والے زمین میں اللہ کو عجز نہیں کر سکتے ہو لافظ سمانا آسمان میں نہ آسمان میں چڑھ کر چھپ سکتے ہو نہ زمین میں کہیں چھپ سکتے ہو تمہارے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ ملک مندون میں ہوں الا نصف نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی مددگار اس اللہ کے ماسے وہاں نہ کوئی دوست دوست مددگار تمہیں کوئی نہیں ملے گی لہذا اپنے عقائد کی اصلاح کرو اپنے اعمال کی اصلاح کرو جب بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں ہے لا اللہ, اللہ کے ماں سوا پناہ کی جگہ ہی نہیں ہے تو پھر مجرم بن کے اس کے پاس کیوں جائے نہ یہ لوگ امید ہو چکے ہیں میر رحمتی میر رحمت سے لیے عذاب دردناک ہے جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے احتوں کا اور اللہ کی ملاقات کا تو یہ لوگ اللہ کے رحمت سے نہ امید ہو چکے ہیں کیوں اللہ کی کفر کے کفر کی وجہ سے اللہ سے دشمنی اللہ کے ملاقات سے انکار کی وجہ سے اللہ کی دشمنی تو جب دشمنی بن جائے گی تو اس کی رحمت کا امید کار آئے گا رحمت کا امید تو اس صورت میں ہوگا کہ جب اس سے دوستی ہوگی تعلق ہوگی بندگی کا حق ادا کریں گے تو فرمایا ان لوگوں کے لیے دردناکاب عذاب، یہ عذاب کے مستحق بن چکے ہیں اور جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رحمت سے نا یہ کفر ہے نا تو کافر اس سے نا وہ گناہ گار ہونے کے باوجود امید رکھتا ہے پما کا نہ جواب کے قوم کا اللہ مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلو قتل کرو اس کو اور ہر یا جلا ڈالو اس کو اللہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے علامت کہ ایمان لانے والوں کی اللہ کیسے بچاتے اپنے بندوں کو اللہ کا نظام دیکھو کار کو کیسے بچایا مسال علیہ السلام کو کیسے بچایا ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا اور امبیا کو نو علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کو کیسے بچایا وَقَالَ اِنَّمَ اتَّخَسْتُم من دُونِ اللَّهِ اَوْثَانَا فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے یقنم جو تم نے پکڑا ہے اللہ کے ماں سے بُتھوکو مَوَدَّتًا بَيْنِكُم دوستی کا سبب اپنے درمیان فی الحیاتی دنیا دنیا کے زندگی میں دوستی کا سبب ہوتے ہیں نا غیر اللہ ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ دوستی کا سبب کی نہیں ہر پیر کے مزار کے جو پیر ہوتے ہیں نا زندوں کے ان کی علامت ہے ایک قسم کے ٹوپی پہنتے ہیں کسی کے نسواری ٹوپی ہوگی کسی کے لال ٹوپی ہوگی کسی کا زرد کوئی چادر ہوگا کسی کا کوئی خاکی کلر کا چادر ہوگا یہ ان کے علامات ہوتے ہیں اور پھر وہ آپس میں انتہائی محبت کرتے ہیں ہوتا تو وہ جھوٹا ہی محبت ہے لیکن کرتے ہیں اس کے نام سے کہ بھئی ہم تو ایک سائی کی مرید ہے ہم تو ایک پیر صاحب کے وہ ہمارے مرشد ہے اللہ فرماتے دنیا میں یہ لوگ غیر اللہ کو آپس میں محبت کا سبب بناتے ہیں اور ہمارے شریعت میں کیا ہے ان کے مقابلے میں والذین آمنوا اشد خب اللہ مومن اللہ کے محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں ان کے محبت پر ان کے لیے سزا ہے اور ہمارے آپس میں محبت میں کیا ہے اجر سی مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیجا ایک شخص اپنے بستی سے نکل کے جا رہے اس سے ملاقات کی انسانی صورت میں کہاں جا رہے فلاں بستی میں کیوں جا رہے فلاں سے ملنے جا رہا ہوں اس کا کوئی لینا دینا ہے کوئی آسان ہے اس کا بدلہ چکانا ہے نہیں کیوں جاتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اس کی وجہ سے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں فرما اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں ملک ہوں میں اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے اس محبت کے بدلے میں تیرے کو یہ ہے ہماری شریعت کی محبت اور یہ پیری موریدی کی محبت یہ شیطانی محبت ہے اللہ فرماتے دنیا میں تو تمہاری لیے محبت کا ذریعہ ہے لیکن سنو سم القیامت قیامت کے دن بازم بے باز انکار کریں گے تمہارے باز بازوں کے بازم باز لانت کریں گے تمہارے باز بازوں کے وما و حکمار ٹکانا تمہارا جانم ہوگا ومال منظرین نہیں ہوگا تمہاری کوئی مددگار ان کے مقابلے میں ایمان والوں کے لیے کیا فرمایا اللہ لباس متقو کے دوستیوں کے دوست جو دنیا میں دوست ہے وہ دنیا میں دوست تو ہے لیکن آخرت میں یہ دشمن بن جائیں گے جس طرح یہاں الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن فرمایا متقین دوست بنیں گے اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو گیا ہے اور جنت میں اپنے دوستوں کو نہیں دیکھتے تو اپنے دوست کے پیچھے بے قرار ہے اولاد نہیں مل رہے اولاد کے پیچھے بے قرار ہیں تو صورت طور میں اللہ نے کیا فرمایا وہ الفق نب ہم ان کے اولادوں کو ان کے ساتھ ملا لیں گے جنت میں ملا لیں گے ماں باپ کو ملا لیں گے مومن تھے وہ دوستوں کو ملا لیں گے دوستوں کے محافل ہوں گے دوستیوں کے باقاعدہ مجالس ہوں گے تو قرآن نے ہم کو کیا بتایا متقون متقین کا رشتہ قیامت میں بھی برقرار ہے اور اس رشتے کے بارے ان کیا فرمایا؟ میں ان کا ٹکانا جانم ہوگا مان لیا ابراہیم علیہ السلام پر لوت علیہ السلام یہ اس کے بتیجے ایمان لیا ہے کہنے لگا میں ہجرت کرنے والا ہوں ہو یقیناً غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے اس کے اولاد میں کتاب اور کتاب وہ آئی نہ دنیا میں فی لمن وہ انہین اور یقیناً میں سے ہوگا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی قربانیوں کے نتیجے میں ان کو کیا ملا اللہ نے دنیا میں اس کو عزت دیا حیرت میں بھی نبوت سے اللہ نے نوازا امتحانات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوت کو عام کیا اولاد انبیاء پھر انبیاء کا سلسلہ جاری یہاں اس پر ایمان لانے والے لط علیہ السلام ان کا تذکرہ فرمایا وسخالشام یاد کرو علیہ السلام کو جب اس نے اپنے قوم کو دعوت دی کہ یقیناً کیا, من من کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شوہت جانے کے لیے تسکین کی سبھی لا کاٹتے ہو تم راستے بتا تو مل من کر اپنے مجلسوں میں گناہ کا کام برے کام کو اپنے مجالس میں کرتے ہو مانا لوگوں کے ساتھ کھل کر گناہ کرتے ہوئے اتنے اتنے اتنے بے حیا پما کا جواب قوم ہی جواب اس قوم کا اللہ خال ہو مگر انہوں نے کہا اتنا بےآذ اللہ لیا تم اللہ کے ہمارے پاس من اگر ہو تم سچے یہ ان کا جواب اگر تم نبی ہو سچے ہو عذاب لیا یہ عذاب لانا لوگوں کو بہت پسند تھا ابھی بھی لوگ عذاب کے منتظر ہوتے ہیں دعوت دو نہیں مانتے فرمایا اس نے رب اے اللہ امداد کرو مفسد قوم پر یہ تو نہیں مانتے یہ فسادی ہے ولما جات ابراہیم جب آئے میرے رسول قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بال بشرا خوشخبری لے کر کالو کہنے لگے انا ہم علاق کرنے والے ہیں احل اس بستی کے لوگوں کو اس بستی کو ہم ختم کرنے والے انا احلحا احل ظالم ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو لوت ہے اس میں لوت علیہ السلام میں تو رہتے قالو ہم خوب جانتے جو ان میں ہیں لنت جین نہ ہوں اہل ضرور ہم اس کو نجات دیں گے اس کے حل کو بھی دیں گے علم رات ہو مگر اس کی بیوی کانت من الغابرین ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے وہ نہیں مانتی ہے شور کے بعد کو وہ عذاب میں آئے گی باقی جو بستی میں لوگ ہیں ان کا علم اللہ نے ہم کو دیا ہے ان کو ہم بچائیں گے والما جان اک رسول جب آئے رسول ہمارے فرشتے ہمارے لو تن لو تلیہ السلام کے پاس مغموم ہوا یہاں یہ تو لڑکوں کے ساتھ یہ بدماش بدماشی کرتے وزوا ذرا تنگ ہوا اس کے ساتھ اس کا سینہ ان کے سینے میں تنگی پیدا ہو گئی پریشان ہو گیا وقالو کہنے لگے لا تخف فرشتون اگام مت کرو ولا تحزن اور غمگن مت ہو اِنَّا مُنَجُّوْكَ یقِنًا ہم آپ کو نجات دینے والے ہیں وَاَحْلَكَ تِیرِ کو إِلَّمْ رَاتَكَ سوائے تیرے بیوے کے قانت من الغابرین ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے پہلے ہم نے پڑھ لیا نا کہ لوت علیہ السلام کے یہ مختلف مراحل آئے یہاں پر انہوں نے فوری طور پر ان کو بتایا ہے غم بہت زیادہ جلدی بتا دیا پریشان نہیں ہو ہم ملک ہیں فرشتے ہیں یہ ہم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم یہ پیغام دینے آئے ہیں آپ تیاری کرو نکلو کن نہ منزل یا کنن ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر رجزم من سما برا عذاب اسمان سے بیما قانون سکون بسبب ان کے نا فرمانی کے یہ نافرمانی کر رہے تھے یہ ان کے لیے عذاب آ گئے وہ القت یقین چوڑا ہم نے ان میں سے آیا تنشانی تن بھائی نہ تنواز لکھو اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں جن میں عقل ہے تو ان کے لیے اس میں نشانی ہے جن میں عقل نہیں ہے تو ظاہر بات نشانی کہاں سے ہوگی ہونا شعیبہ مدین کے طرف ان کے بھائی کو بھیجا شعیب اللہ فرمایا اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت ورجو یوم ورجول یوم الاخرہ امید رکھو تمنا کرو آخرت کے دن کا اولا دین مت پیرو زمین میں فساد کرتے ہوئے آخرت کا ایمان یہ بنیاد ہے آخرت پر ایمان لانے کے بعد انسان کے ساتھ سوچ پیدا ہوتا ہے کہ اب کرو تو کیا کیونکہ انسان پر جب مصیبت آ جائے نا تو مصیبت کے وقت پھر وہ رستہ ڈھونڈتا ہے کہ کہاں جاؤں اس مصیبت سے کیسے نکلوں تو قیامت ایک بہت بڑا مصیبت ہے نا اس مصیبت کو جب انسان نے سمجھ لیا تو اب اس سے نجات کے لیے راستہ ڈھونڈے گا کہ اچھا نجات کیسے ہوگی اب اس کے لیے راستہ نے من اللہ نجات کیسے ہوگی جوابات دیتے تھے اللہ کے نبی فکت جٹلایا اس کو, فس پکڑا ان کو فاس ہو گئے اپنے گھروں میں ان دموں گٹنوں کے بل اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا وَقَدْ تَبَيَّنَ عادی اور سمودی اقنن بیان کر دیا تھا ان, ان, ان, ان کو شیتان نے سیدھے رستے سے وکان و مستفسرین حالانکہ وہ سمجھنے والے لوگ تھے مستفسر تھے جاننے والے مستف سرین تھے ابھی بھی مبصرین کا حال دیکھو نا لوگ کہتے فوروفی سر ہے فوروفی سر اب وہ فروفیسر کو آپ دیکھیں گے کوئی نیا دین لائے گا اکثر فروفیسروں کو ہم نے دیکھا ہے ان کی دین میں کوئی انگلی زیادہ ہوتا ہے نئے دین ہوتے ہیں ان کے پاس کیونکہ شرعی دین ان کے پاس نہیں ہوتے وہ کہیں یورپ وغیرہ کے جو ہے نا جلکیاں ان کے سنوں میں ہوتے کہتے ہیں یہ اسکالر ہے اسکالر اس کے لیے نام رکھے اسکالر یہ تو اسکالر آیا ہے وہ نئے نئے شوشا میں وہ کہتے ہیں قدیم انداز میں مارنا پڑے گا تب جا کر کے دین پر بندہ قائم ہو سکتا ہے ورنہ جدیدیت کے ساتھ تو پورا دین کا لوگوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے. داڑی جو ہے وہ ٹھیک جدید داڑی جدید لباس جدید شادی اور جدید منگنی سب چیزیں جدید جدید ہو گئی جدید نماز جدید کلیمہ سات سو چھیاسی یہ سب جدید سب جدید چیزیں ہیں شاٹ کاٹ راستہ ہے یہ سب جدیدیات ہے اس میں تو یہ مستفسرین دینا لیکن یہ مستفسرین جو ہے حقیقت کو نہیں پہنچتا ہے یہ دنیا والے ہوتے ہیں ان کے نظر یہاں کا مبلہ ان کا علم کا انتہا دنیا پر ہوتا ہے تقبر کیا زمین میں وہ مکان نہیں تھے وہ سبکت کرنے والے کیا مطلب وہ آذاب سے بچ کر جا نہیں سکتے تھے کہیں بھی کہاں جائیں گے انسان تو اللہ کے سامنے ہے جس طرح پرندے میں پنجرا پنجرے کے اندر پرندہ اب وہ پرندہ کہاں جائے اندر ہے بس کڑکی کولو اس کو پکڑو اللہ کے سامنے تو انسان کیا ہے زمین پر ہے اللہ عرش پر ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے اس کو عذاب دے یہ کہتے ہیں ہم آگے نکل جائیں گے کہاں نکلیں گے کہیں نہیں جا سکتے وہ ماکا نساب اللہ فرماتے وہ سبقت کرنے والی نہیں تھی فکلن ہر ایک کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کے ساتھ پھر ان کے گناہوں کا الگ الگ تذکرہ فَمِن من ارسلنا ان میں سے وہ جن پر ہم نے برسائے پتھر وومن سے من وہ اخذت اخذت اخذت جن کو پکڑا چیخ نے وومن خسف نبی بعض ان میں سے وہ جن کو دنسا ہم نے زمین میں قارون وغیرہ من اغرقنا ان میں سے بعض وہ جن کو ہم نے غر کیا تعالیٰ کی ظلم کرتا ان پر ولیکن لیکن تے وہ خود اپنے رفسوں پر ظلم کرنے والے وہ خود ظالم ان کے ظلم کا نتیجہ ان کو ملا وما ظلم مسل تندو نیا مثال اس کے جو بنایا مانا اس, اس, اس نے گر سمجھا وہ گھر تو ہے نہیں مکڑی کا جالا کوئی گھر ہوتا ہے اس نے گھر سمجھا وہ جالا گھر جو مکڑی کا ہے وَإِنَّ يَقِنًا كمزور گھروں میں سے غالب حکمت والا ہے وہ تل کل سالو نظر یہ مثالیں اس کو ہم بیان کرتے ہیں لن سے لوگوں کی ہما کہ نہیں جانتے اس کو مگر علم رکھنے والے یہاں <coughs> اللہ نے مثال دی اس مثال کے بارے میں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ مکڑی کو دیکھو جال بناتے اب مکڑی کا جالہ وہ مکڑی سمجھتے نا کہ میرا گھر ہے گھر کے حقیقت میں تو گھر تو نہیں ہے وہ اس لیے کہ وہ دوب سی نجات نہیں دے سکتے وہ بارش سے بچاؤ ہونے کر سکتے وہ کون سا گھر ہے جو اس نے بنایا اس کو وہ گھر سمجھتا ہے مشرق کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق وہ کہتے ہیں وہ میرا الہ وہ میرا مددگار وہ میرا مشکل کشا وہ میرا حاجت روا وہ اس کے خیال کے مطابق ہے حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے حقیقت میں تو اللہ ہی صرف مشکل کشا ہے پھر دوسری بات کہ مکڑی کا یہ جالہ ہوتا کہاں ہے یہ اکثر اس جگہ ہوتا ہے جہاں صفائی کرنے والوں کے جھاڑو نہ پہنچے یہ وہاں جالا ہوتا ہے جہاں صفائی پہنچے وہاں جالے نہیں ہوتے جہاں توحید والا نہیں گیا سنت والا نہیں گیا وہاں پھر اور سنت کے روشنی جائے وہاں وہاں پھر یہ دندے کم ہو جاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے علاقے میں پہلے یہ اس طرح اس طرح یہاں کی میں بات کرتا ہوں کتنے لوگوں نے ہم کو بتایا جب تک آپ لوگ نہیں آئے تھے محرم میں ہم سبھیل لگا دیتے یہاں اس میدان میں آپ لوگوں سے ہم نے سنا ہم محرم کے دن جو ہے بہت بڑے پتیلے نکال نکال کر شربتوں کے تقسیم کرتے تھے جب آپ لوگوں سے سنا کا مسئلہ تو اللہ کے فضل سے توبہ کیا کیونکہ جہاں روشنی نہیں جائے وہاں اندھیرا ہے اندھیرے میں چھوڑ ڈاکو کیا کرتے وہ اپنا کام کر جاتے وہاں روشنی جائے بجلی موجود ہے تو ڈاکو ڈرتے ہیں کہ کوئی دیکھے گا اب جہاں جاڑو پہنچ جائے تو جالا ختم پھر اس جلے میں سوچنا یہ ہے کہ اس جالے میں یہ مکڑی کرتا کیا ہے یہ کیا کر سکتے اس میں اس میں وہی پس سکتے جو اس سے بھی کمزور ہو مکڑی سے بھی کمزور ہو. وہ کیا ہے؟ وہ یا مچر ہوگا یا مکھی مکھی اور مچھر وہ اس میں پس سکتے آپ نے کبھی دیکھا اس کا طریقہ میں نے دیکھا اس پہ تجربہ کیا ہے یہ جب کوئی مچھر یا کوئی چیز پس جائے اس میں نا تو یہ اپنے پنجے لپیٹ کر کے بالکل خاموش سانس بھی نہیں کان لگایا ہوا ہے کہ یہ پورا پس جائے اس کے پر پنجے کے اب یہ زندہ ہے کہ مر گئے یہ مکڑی جو ہے باقاعدہ ایک پنجے کے ساتھ یوں اس کو چیک کرتے یہ مرگ ہے کہ زندہ ہے جب دیکھتے کہ مکمل ابھی اس میں سانس نہیں ہے پھر اس کے بعد پکڑ کے سیڈ پہ کرتے यही हाल پیر صاحب کا ہے وہ مریدوں کو بٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کرو مراقبہ کرو سر جو ہے گٹنوں پر رکھ کر مراقبہ کراتے ہیں انکے بند کرو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے اسی مکڑی کی طرح اپنے آپ کو گولہ بنا لیتے ہیں. اور یہ مکڑی جو ہے جس طرح کمزور کو شکار بناتے ہیں. اس طرح یہ مولوی پیر ان کمزور لوگوں کو شکار بناتے ہیں جن کے عقائد کمزور ہیں ان کو پتہ نہیں ہے جن کے اب وہ کہتے بھائی لاکھوں ہزاروں روپیہ ہم نے صاحب کو دے دیا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا کہاں حال ہوتا ہے پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ مکڑی کی مثال ان کے ساتھ اللہ نے جو دی ہے اس میں تصویر ایک یہ بھی ہے کہ یہ جتنے بھی باطل پرست مولوی اور پیر ہیں ان کے پاس خارج میں دلیل نہیں ہوتا ہے خارج میں قرآن کا دلیل حدیث کا دلیل نہیں ہوتا ہے تو اس کا دلیل کہاں سے ہوتا ہے یہ دلیل پیٹ سے نکالتا ہے تو یہ مکڑی جو جالا بناتے یہ بھی جالہ پیٹ سے کچرا نکالتے اسی سے بناتے بار سے کوئی چیز نہیں لاتے اس کا جالہ بھی اسی سے اس نے, بنایا ہوتے تو علماء نے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وطل کل نظر بہار یہ مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وما ان مثالوں کو علم والے جانتے ہیں کہ اس کو کہاں فٹ کرے کیسے اس کی تشبیح اس کے ساتھ دے؟ یہ موافقت معاشرے میں کہ جہاں جانب کرتے ہیں لوگوں کے عقائد ایمان سب کچھ لوٹتے ہیں جس طرح پہلے وہ آیات میں ہم ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں نا یہ پیر مولوی بات یہ جو لوگ توحید سے گر جائے توحید کو چھوڑ دے زمین پر گرے تو وہ ان کے ہڈی بوٹی سب کچھ اچک کے لے جاتے ہیں یہ مشرق کا عالم ہے